مرقب ناقص کو شروع کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شاع فرمایا کہ ترکت رئی ام رئینی آواز آپ کو آئنی کی آ رہی ہے تو آئینی کے آواز کس کی آواز ہوتی ہے وہ کی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے تمہیں دو اہم چیزیں چھوڑ دی ہیں لن اور دلو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے ما تمسک تم بھی ماں جب تک تم ان دونوں سے چمٹے رہو گے میں نے تم میں دو اہم چیزیں چھوڑ دی ہیں تم اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں سے چمٹے رہو گے چمٹے رہو گے وہ دو چیزیں کیا تھیں آپ نے ایک چیز شاسترمائی کتاب اللہ اللہ کی کتاب اور دوسری سنت نبی ہی اور اس کے نبی کا طریقہ حکم اکال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سو نے فرمایا کہ میں نے تمہیں دو اہم چیزیں چھوڑ دی ہیں تم جب تک ان دونوں سے چمٹے رہو گے نا گمراہ ہو ہوگے وہ دو اہم چیزیں ہیں کتاب اللہ سنتا نبی ہی اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کا طریقہ تو اگر ہم اپنے گمراہ ہونے کی وجہ جاننا چاہیں تو آپ کو اس حدیث میں مل جائے گی جو آپ نے ساڑھے چودہ سال پہلے وجہ بیان کر دی تھی ہماری گمراہی کی ہمارے گمراہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ کتاب اللہ اس کے ساتھ میرا آپ کا تعلق کتنا ہے ہم نے خود جائزہ لینا جا ہے اور اللہ کے رسول کا طریقہ ہماری زندگیوں میں کس درجے میں شامل ہے میں نے اور آپ نے اپنا اپنا جائزہ لینا تو آپ نے فرمایا تھا جب تک تم ان دونوں سے چمٹے نہیں رہو گے چمٹنا سمجھتے ہیں نا تو یہاں سے ہمارا تیسرا مرکب شروع ہو رہا ہے جی غور کریں مرکب ہے پہلا سوال ٹھیک ہے جی مرکب مرکب تام میں جملہ اسمیا ہے یا نہیں پروف کریں پہلے جملہ اسمیا ہے یا نہیں ہے حاجی جملہ اسمیا میں مفتا خبر ہوتے ہیں مفتا خبر ہے بالکل ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو بالکل ہی پتہ چل رہا ہے کہ چانس ہے ہی نہیں مفتا خبر ہونے کا معرفہ نکرا کمبینیشن نہیں ہے تو نکرا معرفہ کمبینیشن ہے ٹھیک ہے نا اور مرفو دونوں ہونے چاہیے ایک منصوب ہے ایک مجرور ہے اوکے جی تو گویا مرکب تام جملہ اسمیا نہیں ہے کراس ہو گیا مرکب ناکس کی طرف آ جائے مرکب ناکس میں جب غور کیا تو مرکب ناقص میں پہلا مرکب ناکس ہے مرکب اشاری بتائیں مرکب اشاری ہے کیوں شعرا نہیں ہے دوسرا مرکب تھا مرکب توصیفی مرکب توسیفی چیک کرنے کا طریقہ ہوتا ہے دوسرے اسم کو چیک کریں گے وہ صفت ہونا چاہیے اللہ صفت ہے کوئی ٹھیک ہے نا ایک سادہ سا ٹیسٹ تو یہ اور دوسرا ڈیٹیل ڈیٹیلٹ یہ ہے کہ دونوں کو میچ کر لیں دونوں کہیں بھی نہیں میچ کر رہے آپس میں مرکب توصیف میں دونوں میچ ہوتے ہیں نا ہنڈریڈ پرسینٹ چاروں اعتبار سے اوکے جی لیں جی مرکب ناقص سے مرکب اشاری بھی نکل گیا مرکب توصیفی بھی نکل گیا تو اٹ مینز کہ ایک نیا مرکب ناقص آپ کے سامنے آیا ہے اب اس مرکب ناقص میں ہم غور کرتے ہیں ہم نے دیکھا جی پہلا اسم ہے کتاب اس کے معنی مجھے آتا ہے اور دوسرا اس ہے اللہ اور جو ترجمہ میرے سامنے آیا ہے وہ کچھ یوں آیا ہے اللہ کی کتاب ٹھیک ہے اللہ کی کتاب تو کوئی پتہ چلا کہ کتاب کو اللہ کے ساتھ ریلیٹ کیا جا رہا ہے پہلے اسم کا تعلق دوسرے اسم کے ساتھ قائم کیا جا رہا ہے پہلے اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے ٹھیک ہے نا تو ریزلٹ یہ نکلا ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ تعلق قائم کر دیا جائے ایسے مرکبے ناقص کو مرکب اضافی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جی مرکب اضافی, اضافی اضافی جو ہے اردو میں ایک معنی اضافی کے ہوتے ہیں ایڈیشنل صحیح؟ تو یہ ایڈیشنل نہیں ہے آپ کہیں جی اضافی مرکب ایسے نہ بھی پڑھیں تو خیر ہے ہوتا ہے نا پانچ سوال ہیں دو اضافی ہیں نہیں یہ وہ والا اضافی نہیں ہے یہ ایکچولی اضافت سے نکلا ہے اضافت کے معنی ہوتے ہیں ریلیشن اضافت کے معنی کیا ہوتے ہیں ریلیشن تو گویا ایسا مرکب ناقص جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ ریلیٹ کر دیا جائے اس لیے اس کا نام کیا پڑا مرکب اضافی اوکے جی یہ جو مرکب ناقص نام آپ پڑ رہے نا اشاری توصیفی اضافی ان کے ساتھ ملک میں ناقص بولنا ضروری ہے آپ نے ٹھیک ہے نا ایسا مرک میں ناقص جس میں ایک قسم کا دوسرے اسم ساتھ تعلق قائم کر دیا جائے اوکے okay جی اب آپ کو بس جلد کیا جی پہلا اسم اس کا تعلق قائم کیا جا رہا ہے اور دوسرا اسم وہ ہے جس کے ساتھ تعلق قائم کیا جا رہا ہے اب ہم اس کے پارٹس اور پارٹس کے نام جو ہے وہ یاد کر لیتے ہیں جس اسم کا تعلق قائم کیا جاتا ہے یعنی عربی کنسٹرکشن میں پہلا اسم وہ ہوتا ہے جس کا تعلق آپ قائم کررے ہوتے ہیں ٹھیک ہے؟ جس اسم کا تعلق قائم کیا جاتا ہے اسے گرامر میں مضاف کہتے ہیں یہ کہ مضاف ہے وہ اضافہ لفظ آپ کو ہر جگہ ملے گا مربع اضافہ یہ میں اضافت آگیا مضاف میں اضافت آگیا یعنی جس کو آپ ریلیٹ کر رہے ہیں اسے مضاف کہیں گے اوکے جی؟ مضاف کسے کہتے ہیں معاویہ مضاف ہاں جی مضاف مرکب اضافی میں وہ اسم ہوتا ہے جس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے اور دوسرا اسم جس کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے اسے الیہ کہتے ہیں آپ آسانی کے لیے مضاف علیہ بھی کہہ سکتے ہیں تو مرکب اضافی کے دو پارٹس آپ کے سامنے آ کون کون سے مزاف اور مزاف علح مرکب شاری کے کتنے پارٹس ہیں دو کون کون سے اشارہ مشار مرکب توصیفی کے کتنے پارٹ سے دو کون سے موصوف صفت چملا اسمیا کے کتنے پارٹ سے دو کون کون سے مفت خبر مرکب اضافی کے کتنے پارٹ سے دو مضاف مزاف اللہ اور میں کیا یاد کرا ہوں آپ کو سارا تو آپ نے سنا دیا ٹھیک ہے پھر آپ کہتے ہیں یہ سمجھ نہیں آتی ہمیں میرا تعلق آپ کے ساتھ بن رہا ہے میں مضاف ہوں آپ مزاف لے اوکے سمجھ آ بات کلیئر جی اب فارمولہ فارمولہ بتانے لگا ہوں مرکب اضافی بنانے کا مذاف کے اپنے رولز ہیں مضاف لے کے اپنے رولز ہیں سمجھ آ رہی ہے پہلے ایسا نہیں ہوا کبھی مرکب شاری میں ایک ہی رول تھا دونوں برابر چاروں اعتبار سے رقب توصیفی میں ایک رول تھا دونوں برابر چاروں اعتبارات سے اس میں برابری بروبری کوئی نہیں ہے مضاف الگ چیز ہے کسی کو کسی کے ساتھ مرضی ریلیٹ کرتے یار ٹھیک حس... ہے نا میں نے اپنا تعلق اسماعیل کے ساتھ کر لیا کچھ بھی وہ دو مختلف ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ایک الگ ہے دوسرا الگ ہے آپ نے انہیں ریلیٹ کر دیا مرکب مذافی حس... بنا لیا اس لیے مضاف کے لیے الگ رولز ہیں مزاف الہ کے لیے الگ رولز ہیں اوکے جی تو پہلے میں آپ کو مزاف کے رولس بتا دوں مزاف کے قواعد بہت اہم قواعد ہیں جی مضاف کے لیے پہلا قاعدہ ہے مزاف کے لیے پہلی شرط ہے کہ مزاف پر الف لام کا داخلہ ممنوع ہے جو لفظ آپ مضاف کی جگہ پر رکھ رہے ہوں گے نا جو اسم آپ مضاف کی جگہ پہ رکھ رہے ہوں گے آپ اس پہ لام داخل نہیں کر سکتے آپ اس پہ لام داخل نہیں کر سکتے مجھے بتائیے کتاب پہ لام داخل ہوا ہوا ہے نہیں ہوا نا اس کا ہوتا ہے پہلا رول آپ کے سامنے آ گیا داخل نہیں کرنا آپ کریں گے لیکن رول ہے اس پہ لام داخل نہیں ہونا اب اس سے فوراً آپ کے ذہن میں خیال آئے گا اچھا چلے الف لام نہیں ہوگا تو تنوین تو آئے گی آئے گی ٹھیک ہے الف لام نہ ہو تو تنوین تو آجے جائے گی نا تو ذرا غور کرے الفلام نہیں آیا تو تنوین چاہیے تھی تنوین بھی نہیں آئے تو دوسرا رول ہے دوسرا رول ہے تنوین بھی نہیں آئے گی اوکے سمجھ رہی ہے اسمعیل مضاف کے لیے کتنے رولز ہیں دو نمبر ایک الف لام لائم لائم نہیں ڈالنا نمبر دو تنوین, تنوین, نہیں, آئے تنوین لائم لائم نہیں آئے گی اچھا آپ کہیں گے یار تنوین تو اس پنجے میں سے تنوین تو آتی ہے واحد میں جمع مکسر میں یا جمع سال مونس میں تنوین آتی ہے باقی یہ جو دو بچے ہیں ان کے آخر میں تو تنوین آتی نہیں فالو کر رہے ہیں نا اے راب ان پانچ انگلیوں میں یہ ہے نا اسم کا تو ان پانچ انگلیوں میں سے تین کیٹیگریز کے آخر پہ تنوین آتی ہے اوکے جی ان کی تو سمجھ آ گئی کہ تنوین نہیں آئے گی چلو تو باقی جو مسنا اور جمع سالے مذکر بچے ہیں ان کا بھی کچھ نہیں آئے گا ایک سوال پیدا ہوا ٹھیک ہے یہ جو دو بچے ہیں تو نوٹ کر لے مسنا اور جمع سالم مذکر مسنا اور جمع سالم مزکر بتائیے مسلم کا مسنا کیا ہے مسلمانی اور مسلم مسلم کی جمع کیا ہے مسلمون مسلم, مسلم یہی ہے نا مسلمانی مسلم عینی مسلم اینہ. یہی دو بچے ہیں نا یہی دو بچے ہیں نا ان سب کے آخر میں آ رہا ہے نون تو ان کا نون کاٹ دیا جائے گا مسنہ اور جمع سال مذکر کے آخر کا ن بھی نہیں آئے گا اوکے جی تو پانچ انگلیاں اسما کی آپ کی کور ہو گئی دو رولز ہیں جی مزاف کے صرف مزاف کی جگہ پر آپ نے جو بھی اسم رکھنا ہے نا اس پہ آل داخل نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ کہیں گے چلو ال داخل نہیں کیا تو ہم تنوین داخل کر لیں تنوین بھی نہیں داخل کرنی اگر اس میں تنوین آتی ہے تو اگر تنوین نہیں آتی وہ اسم مسنا ہے یا جمع سال مذکر ہے تو اب اس کا کیا نہیں لانا اس کے آخر میں آنے والا نون بھی نہیں لانا اوکے جی یہ ساری جب پریکٹس کریں گے نا تو چیزیں کلیئر ہو جائیں گی ان اللہ تعالی تو مضاف کی دو شرائط ہیں یا مضاف کے دو قواعد ہیں اب آئیں جی مضاف مزاف کے قواعد مضاف علیہ کا صرف ایک ہی قاعدہ ہے جی کہ جو اسم مضاف لئے ہوگا نا جو اسم مضاف لے ہوگا وہ ہمیشہ مجرور ہوگا یعنی اس کی آپ نے تھرڈ فارم رکھنی ہے اوکے جی مضاف علاح کے لیے کتنی شرطیں ایک کیا مجرور اسے مجرور رکھنا ہے تو ذرا دیکھیں یہ تینوں شرطیں اس مرکب اضافی میں پوری ہو رہی ہیں پہلا مضاف ہے لام بھی نہیں ہے تنوین بھی نہیں ہے کیونکہ کتاب لفظ میں تنوین آتی ہے نا کتاب ان ٹھیک ہے نا تو یہ منصوب استعمال ہوا ہے لیکن سنگل زمر کے ساتھ ہوا ہے اور جو مضاف لا تھا وہ مجرور ہے تو اس کا مطلب ہے یہ مرکب اضافی ہے اور آخر میں مرکب اضافی کا ترجمہ کیسے کرنا ہے وہ نوٹ کر لیں مرکب اضافی کا جب بھی آپ ترجمہ کریں گے نا تو پہلے آپ نے مزاف لہ کا ترجمہ کرنا ہے پہلے کس کا ترجمہ کرنا ہے مزاف علاح کا ہاں جی اللہ کا ترجمہ کریں اللہ اس کے بعد مزاف کا ترجمہ کریں کتاب ٹھیک ہے اب ان کو جوڑنے کے لیے انہیں ریلیٹ کرنے کے لیے ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں کا کے یا کی کا کی کا کے کی ان میں سے کوئی ایک لگا دیں جو فٹ بیٹھتا ہے کیا لگائیں گے کے لگائیں اللہ کے کتاب نہیں کا لگائیں اللہ کا کتاب تو یہ پشاور ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ایک ہی بچا کی اور ہم لگا دیں گے اللہ کی کتاب تو ریزلٹ کیا نکلا ریزلٹ یہ نکلا کہ عربی میں کی کا کے کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے عربی میں کا کے کی کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے اوکے جی کنسٹرکشن ہوگی سمجھ آ بات ہاں جی اب سوالات میرے آپ سے آصف مرکب اضافی کسے کہتے ہیں بس اتنا سے ماشاء بالکل ٹھیک ہے جی فروخ مرکب اضافی کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں بس حسن دو پارٹس کے نام بتا دیں ماشاء اللہ آپ مجھے بتائیے کہ عربی کنسٹرکشن میں پہلے کون لکھا جاتا ہے مذاف کے مزافل ہے مزاف پہلے مز... مز... پلی عربی پلی میں پلی مزاف پہلے مزاف ہے اس کے بعد مزافل ہے پہلے مذاف آتا ہے پھر مزافل ہے آتا ہے اوکے جی آپ مجھے بتائیے کہ مزاف کے لیے کتنی شرطیں ہیں کتنے قواعد ہیں دو قواعد ہیں بس پہلا قاعدہ بتا دیں مضاف کے لیے مضاف پر کبھی بھی ال نہیں ہوگا اوکے جی جی دوسری شرط کیا ہے تنوین نہیں آئے گی اور وہ بھی نہیں آئے گا ماشاء اللہ مزاف کے لیے کتنی کی شرطیں جی ایک کیا ہے وہ کیا مجرور, مجرور ہاں مزاف لائے ہمیشہ مجرور ہوگا امیر مرکب اضافی کا جب ہم ترجمہ کریں گے تو پہلے کس کا ترجمہ کریں گے مضاف کا مزاف لہ کا پہلے مزاف لہ کا ترجمہ کریں گے ٹھیک ہے اور مضاف مزاف کے درمیان میں اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے ہم کیا لگائیں گے کا یا کی لگائیں گے ٹھیک ہے کا کوئی okay? بھی لگا دیں گے اس میں سے لے جی اب آپ سے میرا سوال ہے مجھے بتائیے مزاف لہ مرفوع ہو سکتا ہے نہیں آپ سے سوال ہے مزاف لہ منسوب ہو سکتا ہے نہیں ویری گڈ آپ سے سوال ہے مزاف لہ پہ الفلام آ سکتا ہے مزاف لہ پہ الفلام آ سکتا ہے پکی بات ہے مزاف لہ پہ الفلام آ سکتا ہے ویری گڈ آپ سے سوال ہے مزاف کے آخر میں تنوین آ سکتی ہے سکتی ہے تو ایسے کیوں کریں آ سکتی ہے مزاف لہ میں تن آ سکتی ہے اسماعیل مزاف لہ اگر مسنا یا جمع سالمکر ہو تو اس کے آخر میں جو نتا ہے وہ آئے گا مزاف لہ کے آخر میں تو پہلے کیا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی جی معاویہ مزاف مرفو ہو سکتا ہے مذاف مرفو ہو سکتا ہے مزاف مرفو ہو سکتا ہے میرا سوال ہی ہے بس ہو سکتا ہے مذاف منسوب ہو سکتا ہے کہاں لکھا ہے نہیں مضاف کی شرائط میں دیکھو لکھا مضاف منصوب نہیں ہو سکتا لکھا ہوا جواب دو مضاف منصوب ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے مضاف مجرور ہو سکتا ہے کوئی کنڈیشن نہیں ڈالی مضاف کے لیے کوئی کنڈیشن لکھی ہے اس کے لیے کنڈیشن تھی نا کہ اس نے مجروری ہونا ہے کے لیے کنڈیشن رکھی ہے کہ مرفوع مرفو مجرور ہوگا وہ اوپن ہے وہ اوپن ہے جب مرکب ناقص کوئی بھی ہم نے بنایا ہے وہ اوپن ہی ہوتا ہے نا مرفوع بھی ہوتا ہے منصوب بھی ہوتا ہے مجرور بھی ہوتا ہے تو مرکب اضافی بھی مرفوع منصوب مجرور ہوگا لیکن اس میں سے مضاف لائک ہو تو آپ ضرور ہی رکھیں گے ہمیشہ وہ جو اوپن تھا نا وہ مضاف رکھ کر آپ پورا کر لیں گے اوکے سمجھ آ اب یہ سوالوں کے جواب کس نے دیے آپ نے دیے نا پھر آپ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی ہمیں اردو فروخت اور کتنے دھڑلے سے آپ یار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی آپ مجھے بتائیں کہ یہ سن کے آپ کا جو موریل ہوگا وہ کہاں جائے گا مجھے بتائیں یعنی آپ دھڑلے سے آ کے کہتے ہیں جی آپ نے جو آج پڑھایا مجھے بالکل سمجھ نہیں میں نے جو پڑھایا آپ کو نہیں آئی سمجھ اگر نہیں آئی تو سوالوں کے جواب آپ نے کیوں ٹھیک دیے ایک دفعہ نہیں دیا دوسری دفعہ تو ٹھیک دے دیا صحیح ہے نا تو یہ خام خی کی میں کہتا ہوں ایک وہ ہے کہ جی سمجھ نہیں آئی سمجھ ساری آپ کو آ جاتی ہے تو اس سے بھی یقین کریں کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے اپنے آپ کو یقین دلائیں لگے گا آپ کو ایسے ہی کہ کچھ آ نہیں رہا لیکن وہ جو نہیں آ رہا وہ سمجھ نہیں ہے ٹھیک ہے سمجھ آپ کو آ رہی ہے لیکن آپ کو یقین نہیں آ رہا اصل میں کہ یہ ہمیں آ رہا ہے بس یہ یقین قائم کرنے کی کوشش کریں اوکے جی لے جی مرکب اضافی میں نے آپ کو بتا دیا اب میں آپ کے سامنے کچھ مرکب اضافی لکھتا ہوں ترجمہ کر دیں ٹھیک ہے ہاں جی مرکب اضافی ہے مرکب اضافی ہے نا ٹھیک ہے یہ مضاف ہے یہ مزاف ہے چیک کر لیں رولس پورے ہو رہے ہیں نا ترجمہ کریں اللہ کی کتاب تو وہ بھی اللہ کی کتاب تھا دونوں میں فرق کیا ہے وہاں پر مضاف منصوب تھا یہاں پر میں نے مضاف مرفوع رکھ دیا اگر مضاف کو میں مجرور رکھوں تو کیا بنے گا کتاب اللہ اللہ, ताए اللہ, ताए اللہ, اللہ ला کی کتاب Okay, جی یہ کبھی مرفوع یا منصوب نہیں ہوگا اس نے مجرور ہی ہونا ہے مزاف ہو ہو مرفو بھی ہو سکتا ہے منصوب بھی ہو سکتا ہے مجرور بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اب یہ مرکب ناقص کی صورت میں آ گیا نا اور مرکب ناقص ہمارا مرفوع بھی ہو سکتا ہے منسوب بھی ہو سکتا ہے مجرور بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اوکے okay, جی تو اللہ کی کتاب دیکھ لیا آپ نے جی اب شروع ہو جائیں ایک طرف سے میں ایک ایک کنسٹرکشن لکھ رہا ہوں ترجمہ کریں جی آصف بے تو اللہ ہی. اللہ, کا اللہ کا خر اللہ کا کھر کس فارم میں ہے مرفو بس یہ بھی آپ نے فارم بھی بتا دینی ہے جی فروخت عبد اللہ کا اللہ کا بندہ, بندہ. سمجھ آ گی مرفوع. تو آپ کا نام مرکب اضافی ہے کون ہے عبد اللہ مجھے پھر پھول جاتا ہے ٹھیک ہے عبد اللہ عبد اللہ مرکب اضافی ہے اللہ کا بندہ جی حسن نصر اللہ ہے نسر اللہ نصر کا ترجمہ نہیں آتا نہیں آنا چاہیے جی آگے چلے نصر کا نسر اللہ ثاقب اللہ کی مدد اذا جا نصر اللہ یار نسر اذا جاء نصر اللہ ولفت جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح حاصل ہو جائے اوکے جی جی پھر واپس آ گیا آپ پہ اوکے رحمت اللہ اللہ کی رحمت مرفو شاباش جی جناب کلام اللہ اللہ کا کلام اراب مرفو منصوب ہو تو کیا بنے گا منصوب کلام کلام اللہ مجرور کلام اللہ ایکسلنٹ ایکسلنٹ ایکسیلنٹ جی تیار جی عذاب اللہ اللہ کا عذاب اور فرسٹ فارم میں ٹھیک ہے یعنی کہ اللہ کے عذاب کی بھی فارمز ہیں فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ فارمس تو یہاں پہ جو میں نے فرسٹ روم میں ذکر کیا ہے عذاب اللہ اللہ کا عذاب جی جناب نعمت اللہ اللہ کی نعمت جی جناب خشیات اللہ اللہ کا خوف ارآب مجرور, مجرور ایکسیلنٹ منصوب ہوتا تو خشیت اللہ مرفو ہوتا تو خشیت اللہ اوکے جی جی تیار آپ عباد اللہ اللہ کے بندے ایکسیلنٹ عباد اللہ اللہ کے بندے عباد عبد کی جمع اور تجمہ بندے مساجد اللہ اللہ کی مسجدیں اللہ کی مساجد بیت تو زید کا گھر بیت تو اسماعیل اسماعیل کا گھر اسماعیل کو کیسے میں شو کروں بتائیں شابش بیت تو اسماعیل لام پہ کیا ڈالوں جی ڈال شاہ بی اسماعیلا اسماعیل خیر منصرف ہے اور ہم نے پڑھا تھا خیر منصرف کی دو خیر منصرف کی دو ڈیمانڈز ہیں نمبر ایک کہ ہم نے ڈبل حرکت نہیں لینی اوکے اور مجرور زیر کے ساتھ نہیں ہونا ٹھیک ہے لہذا بیتو اسماعیلہ اب آپ سے پوچھا جائے جی اسماعیل یہاں پر عراب کے اعتبار سے کیا ہے کیا جواب دیں گے مجرور ہے کوئی کہیں گے مجرور کیسے یہ تو زبر کے ساتھ آ رہا ہے تو کیا جواب دیں گے آپ آپ کہیں گے ہم نے لسان القرآن پڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے ہم نے لسان القرآن کورس کیا ہوا ہے کہ غیر جو ہے وہ مجرور بھی زبر کے ساتھ ہوتا ہے اوکے جی جی جناب میں کہنا چاہتا ہوں اسامہ کا گھر تو کیا اور بھی ہوگی اسامہ کا گھر آپ کا نام کیا ہے آلیان کس طرح ہوتا ہے آئن سے آلیان آن الف نون ہے نا چلیں ٹھیک ہے آلیان کا گھر اینڈ پہ الف نون آ رہا ہے نا ہمارا کام تو ہو گیا ہاں جی بیتن کیوں یار کسی بھی بیت پہ تن لگا ہونا ٹھیک ہے علی ن والے مذکر بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی آصف کا گھر آصفن ابراہیم کا گھر معاویہ کا گھر بئی تا ٹھیک ہے جی ہاں جی آئشا کا گھر پورا بولو جان نہیں چھڑے گی بہ تشا تک ایک رہ گی حرکت بس تو آپ نے کہا دی تا انہوں نے کہا دی تی پیچھے سے کوئی کہہ دے تین ہی حرکتیں ہیں ٹوٹل ہاں بتاؤ کیا ہوگی جلدی کرو بھائی تھی آئشاتی تو اتنی دیر سے ہم گفتگو کر رہے تھے اس کا کیا رزلٹ نکلا کہ کیا آئشاتی اسے عبدالرحمن الرحمان سمجھاؤ اسے ٹھیک ہے چائے نہیں پینے دینی اسے یہ سمجھا کے اسے آنا ہے جی میکال کا گھر بھائی میکا می کالا بی بیتو می بیتو بیتو علی کا گھر علی علی علی نیک فروخت لاسٹ کر کے ختم کرتے ہیں عمر کا گھر بیمر سبحان کل کا اشد واللہ الہ اللہ انتا